السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مہدی حسن ہے میں جرنلزم کا پروفیسر ہوں اور جرنلزم کے اس کورس میں ہم میس میڈیا ان پاکستان پر بات چیت کریں گے جب ہم میس میڈیا کی بات کرتے ہیں اور جب ہم اخبارات کی بات کرتے ہیں جب ہم ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں ریڈیو کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں موجودہ دور کی جدید سوسائٹی ہوتی ہے آج کل کا معاشرہ ہوتا ہے آج کل کا معاشرہ جو ہے اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں آج کل تمام معاشروں کو جمہوری معاشرے سمجھا جاتا ہے یا جو معاشرے جمہوری نہیں ہیں ان میں بھی کوشش یہ کی جاتی ہے خواہش یہ ہوتی ہے لوگوں کی اور تمام دنیا کی خواہش یہ ہے کہ تمام دنیا کے معاشرے جمہوری معاشرے ہو جائیں جمہوریت کوئی ایک دن میں یا ایک جس کو ہم سٹروک آف پین کہتے ہیں کہ کوئی بنا بنایا نظام نہیں تھا جس کو نافذ کر دیا گیا وہ بہت گریجولی آہستہ آہستہ ایمرج ہوا ہے پچھلے تین سو ساڑھے تین سو سال میں اور اس نظام کے بدلنے میں اور معاشرے کے موجودہ صورتحال تک پہنچنے میں ذرائع ابلاغ نے جن کو ہم انگریزی میں میتھ میڈیا کہتے ہیں انہوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور ذرائع ابلاغ میں سب سے پرانا سب سے قدیم جو میتھ میڈیم ہے جو ذریعہ ہے زیادہ بہت زیادہ لوگوں سے بات کرنے کا بہت زیادہ لوگوں تک اپنے پیغامات پہنچانے کا اس کو ہم اخبار کہتے ہیں یا اس کو ہم کمیونیکیشن کی اصطلاح میں پرنٹ میڈیم کہتے ہیں جس میں پرنٹنگ پریس استعمال ہوتا ہے یا پرنٹنگ کی مشینیں استعمال ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو اخبار کے بارے میں بتاؤں اس کی تاریخ بتاؤں پاکستان میں اخبارات کی تاریخ بتاؤں میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں مختصرا کہ پرنٹ نے انسانی معاشرے کو تبدیل کرنے میں کتنا اہم کردار ادا کیا ہے پرنٹنگ پریس ویسے تو دسویں صدی میں ہاتھ سے چلنے والا ایک کروڈ سا ذریعہ جو ہے وہ دسویں صدی میں ایجاد ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد اس کا باقاعدہ استعمال کتابیں چھاپنے کے لیے مختلف اپنی آرا کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اشتہارات پوسٹرز چھاپنے کے لیے یہ کام جو ہے یہ پندرہویں اور سولہویں صدی یورپ میں شروع ہوا اور اس کے شروع ہونے کے وقت جو نظام رائج تھا تمام دنیا میں وہ بادشاہت کا نظام تھا اور بادشاہ یا حکمران اس زمانے کے جو مذہب کے لیڈروں اور کیونکہ ہم یورپ کا ذکر کر رہے ہیں اس لیے میں اس کو چرچ کہوں گا کہ چرچ کے ساتھ مل کے وہ حکومت کرتے تھے چرچ اور, اور بادشاہ کی آپس میں ایک جوڑ ہوتا تھا تو جب پرنٹنگ پریس نے کام شروع کیا تو اس وقت چرچ اور بادشاہ یعنی حکمران اور مذہب کے جو لیڈر تھے پیشوا تھے اجارہ دار تھے ان کو سب کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اب لوگ باشعور ہو جائیں گے اور ان کے اختیارات کو چیلنج کر لیں گے لہذا پرنٹنگ کو بادشاہ وقت نے ہر بادشاہ وقت نے خلاف قانون ایک عمل قرار دیا اور اس کو ریاست کے خلاف یا حکمران کے خلاف بغاوت قرار دیا اور اس کی سزا موت رکھی اور سترویں صدی کے تقریباً اختتام کا یورپ کے بہت سے ملکوں میں کتابیں شائع کرنے پہ لوگوں کو موت کی سزا دی جاتی رہی چھوٹی سزائیں بھی دی گئیں ہاتھ کاٹنے کی سزا کان کاٹنے کی سزا انگلیاں کاٹنے کی سزا اور بڑی سزا جو تھی بغاوت کے الزام میں کتاب چھاپنے کے یا پوسٹر چھاپنے کے الزام میں وہ موت کی سزا تھی اور بہت سے لوگوں کو یہ سزائیں دی گئیں انگلستان میں سترویں صدی کے انگلستان میں سولہ سو تریسٹھ میں یہ آخری سزا جو ہے موت کی یہ سولہ سو ترسٹھ میں دی گئی اور یہ ایک ایسے پبلشر کو دی گئی جس نے ایک گمنام کتاب شائع کی تھی جس پہ مصنف کا نام نہیں تھا اور آتھر کا نام نہیں تھا انونیمس کتاب تھی جس کتاب میں لکھنے والے نے یہ کہا تھا کہ بادشاہ وقت جو ہے وہ عوام کے سامنے اپنی کارکردگی کے بارے میں اور اپنے اعمال کے بارے میں جواب دے ہے اور اگر بادشاہ عوام کو جواب نہ دے اپنی کارکردگی کا تو عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہتھیار اٹھائیں اور اس کے خلاف بغاوت کر دیں اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد حکومت وقت نے اس پبلشر سے جس کا نام جون ٹوائن تھا اس سے یہ پوچھا کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے اس نے ان... کتاب کے مصنف کا نام بتانے سے انکار کیا ہی ریفیوز ٹو ڈسکلوز دی نیم جس کے بعد اس پبلشر کو موت کی سزا دی گئی اور اس موت کی سزا پہ عمل درامد بھی ہوا یہ انگلستان کی آخری موت کی سزا تھی پرنٹنگ کے الزام میں مگر لوگ لکھنے والے اور چھاپنے والے سزائیں بھگتتے رہے اور کتابیں چھاپنے کا کام جاری رکھا انہوں نے جس کی وجہ سے علم عام لوگوں تک پہنچنے لگا اس میں ایک خاص بات یہ ہے آپ کے جاننے کی کہ سترویں صدی تک سولہویں صدی تک کا جو دور ہے انسانی معاشرے کا اس میں عام آدمی کو علم مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری نہیں سمجھی جاتی تھی یہ حکمران کا کام نہیں تھا جیسے آج کل حکومتیں اسکول قائم کرتی ہیں کالج قائم کرتی ہیں یونیورسٹیاں بناتی ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں کو تعلیم مہیا کرنا ان کو لٹریسی مہیا کرنا اور علم مہیا کرنا یہ حکومت کا اور ریاست کا کام ہے سترویں صدی تک یہ تصور عام نہیں تھا بلکہ علم جو ہے وہ صرف اونچے طبقے کی اجارہ داری سمجھی جاتی تھی جو اپنے بچوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے خود سے انتظام کر لیتے تھے وہ خود انتظام کرتے تھے اپنے اپنے طور پہ اور کچھ لوگ جو انٹرسٹڈ ہوتے تھے کہ معاشرہ جو ہے وہ باشور ہو جائے یا لوگوں کو تعلیم حاصل ہو جائے وہ اپنے طور پہ انتظام کرتے تھے بچوں کو پڑھانے کا مگر اس میں حکومت کی سرپرستی شامل نہیں ہوتی تھی مثلا جب میں آپ کو بتا سکتا ہوں تاریخ کے حوالے سے کہ جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال فتح کیا سترہ سو میں اس وقت صرف بنگال کے سوبے میں ایک لاکھ کے قریب ایسے مدرسے قائم تھے جس میں ہندو پنڈت بندروں میں اور پاٹ میں بچوں کو اپنے طور پہ تعلیم دے رہے تھے اور مسلمان علماء مولوی اور ملہ جو ہیں وہ مسجدوں میں اور دوسرے مقامات پہ بچوں کو اپنے طور پہ تعلیم دے رہے تھے ان تعلیم دینے والوں کو حکومت کی سرپرستی حاصل نہیں تھی اس وقت کی البتہ جن بچوں کے والدین چاہتے تھے وہ ان کی مدد کرتے تھے کوئی ان کو کپڑے دیتا تھا کوئی ان کو گندم دیتا تھا کوئی چاول دیتا تھا بچے کی کسی ان کے شاگرد کی شادی ہوتی تھی یا سالگرہ ہوتی تھی تو اس پہ بہت سے تحفے تحائف دے دیے جاتے تھے اسی طرح کوئی اہل سربت طبقے میں سے آدمی اپنی بیٹھک دے دیتا تھا اپنا کمرہ دے دیتا تھا کہ یہاں آپ تعلیم حاصل کریں تو یہ سلسلہ انڈیویجلی ہوتا تھا ذاتی فیل تھے لوگوں کے حکومت کا یہ کام نہیں تھا یہ سلسلہ حکومت کی طرف سے لوگوں کو علم دینے کا سلسلہ جو ہے یہ ہندوستان میں جب میں ہندوستان کہہ رہا ہوں تو میرا مطلب متحدہ ہندوستان ہے جس کو ہم آج کل جنوبی ایشیا کے نام سے جانتے ہیں ہندوستان میں یہ کام 1857 میں ہندوستان پہ انگریزوں کا قبضہ مکمل ہو جانے کے بعد شروع ہوا اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوتا تھا تو یورپ میں جب پریس کا استعمال عام ہوا بادشاہوں کے اور چرچ کے خلاف مرضی تو اس کا ایک اثر سوسائٹی پہ یہ ہوا کہ عام آدمی تک علم پہنچ گیا اور وہ باشعور ہوئے جس کی وجہ سے مذہب میں بھی اصلاح کی ایک تحریک شروع ہوئی عام ادمی تک جو علم پہنچا اسے ہم انگریزی میں رینیسانس کے نام سے جانتے ہیں اور اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں علم کی تحریک اور اس کے نتیجے میں اصلاح مذہب یا ریفرمیشن کی تحریک شروع ہوئی لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہیں پادری کا یا چرچ کا مرہون منت ہونے کی یا کسی خاص آدمی کا مرہون منت ہونے کی ضرورت نہیں ہے مذہب کی انٹرپریٹیشن کے لیے یا مذہب کے بارے میں فتوے لینے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم خود اپنے لیے اپنے مذہب کا فیصلہ کریں گے اس کو ہم تحریک اصلاح مذہب کہتی ان دونوں تحریکوں کے نتیجے میں صنعتی انقلاب یا انڈسٹریل ریولوشن آیا یورپ میں جس کے نتیجے میں ایک مڈل کلاس کی ایسی سوسائٹی پیدا ہوئی جس نے بادشاہوں کے اختیارات کو چیلنج کیا اور کامیابی کے ساتھ کیونکہ وہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ باشعور ایکسپرٹ تھے اپنے اپنے فیلڈز کے انہوں نے بادشاہوں کے اختیارات کو کامیابی سے چیلنج کیا اور گریجولی بادشاہوں کے اختیارات رفتہ رفتہ مڈل کلاس کو ان پڑھے لکھے لوگوں کو تعویز ہوتے گئے ان کو ٹرانسفر ہوتے گئے یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کی ابتدا ہوئی اس میں ایک آخری بات انٹروڈکشن کے طور پہ میں آپ کو اور بتا دوں جو آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے کی جو انسانی سوسائٹی تھی وہ فیوڈل سوسائٹی تھی جاگیرداران معاشرہ جس کو آپ کہتے ہیں جاگیردار معاشرہ وہ ہوتا ہے جس کا دار و بدار زمین سے کاشت پہ فصل پہ اور کسانوں کے ذریعے سے دولت کمانے پہ ہوتا ہے جاگیردار معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ زراعت کے لیے کسان ہمیشہ ذمہ دار قدرت کی قوت پہ قدرت کی فورسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے خود سے وہ کچھ نہیں کر سکتا مثلا اگر خشک سالی چل رہی ہو کسی علاقے میں تو وہ بارش نہیں کروا سکتے کسان وہ صرف دعا مانگ سکتے مسلمان دعا مانگ لیتے ہندو کسان جو ہیں وہ پوجا پاٹ کر لیتے یعنی وہ قدرت سے اپنی مشکل کو آسان کرنے کی استدا کرتے مگر خود سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکیں کہ اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو بارش کروا دیں اور اگر زمین کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو اس کو بہتر کر لیں دریاؤں میں پانی نہیں ہے تو پانی لے آئیں لہذا اس کام کے لیے اس معاشرے میں کسی ٹیلنٹ اور کسی مہارت کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی لہذا مہارت اور ٹیلنٹ جو ہے کسی کی خوبیاں نہیں سمجھی جاتی تھی اور ٹیلنٹ اور میرٹ ریکگناز نہیں ہوتا تھا جاگردار معاشرے میں آج بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے اس نے ایک ایسا معاشرہ پیدا کیا تھا جو صنعت پہ اور جو شہری معاشرہ تھا اس پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا اس میں انسان کی مہارت کو اور اس کے علم کو دخل تھا لہذا سنتی معاشرے میں خود بخود ایک ٹیلنٹ اور میرٹ جو ہے وہ ریکگنائز ہو جاتا ہے لہذا اس معاشرے کی بنیاد ٹیلنٹڈ اور قابل لوگوں پہ ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جاگیردار معاشرے کا اور صنعتی معاشرے کا اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں انسانی معاشرے کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جاگیردار معاشرہ صنعتی معاشرے کے مقابلے میں ایک بیکورڈ ایک غیر ترقی یافتہ معاشرہ ہوتا ہے اور سرحدی معاشرے نے کیونکہ جمہوریت کی ابتدا کی تھی اس لیے فی الحال آج کل دنیا میں اب تک سب سے جدید ترین نظام جو سمجھا جاتا ہے اس کو ہم جمہوریت کے نام سے جانتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے کہ پرنٹنگ نے اور علم نے پرنٹنگ کے ذریعے سے علم لوگوں تک پہنچا اس موجودہ دور کے مقبول گورننس کے سسٹم کو طرز حکومت کو جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا اخبار سے پہلے کتابیں چھپتی تھیں اخبار اس کے بعد آیا انگلستان میں پہلا پرنٹڈ نیوز پیپر جو ہے چھپا ہوا اخبار تباہ شدہ اخبار وہ سولہ سو میں شائع ہوا تاریخ کے مطابق امریکہ میں پہلا پرنٹڈ اخبار سترہ سو سات میں امریکہ میں پرنٹڈ یا تباہ شدہ اخبار جسے ہم کہتے ہیں وہ ہونے شائع ہوئے ہندوستان میں متحدہ ہندوستان میں جس کا پاکستان جو آج کل پاکستان کہتے ہیں جس حصے کو ہم وہ بھی شامل تھا پہلا پرنٹڈ اخبار سترہ سو اسی میں شائع ہوا اور اس اخبار کی خصوصیت یہ تھی پہلے اخبار کی کہ یہ انگریزی زبان کا اخبار تھا اور اس میں وہ تمام خبریں شائع ہوتی تھیں جن سے انگریزی پڑھنے والی برٹش یا یورپین لوگوں کو آبادی کو دلچسپی ہو سکتی تھی بہت چھوٹی سرکولیشن کے بہت کم تعداد میں شائع ہوتے تھے کیونکہ انگریزی پڑھنے والے لوگ بہت کم تھے اس وقت ہندوستان میں صرف یورپین پاپولیشن یا کمپنی کے ملازمین ہی انگریزی سمجھتے اور پڑھتے تھے اس اخبار کی کامیابی کے بعد جس کا نام بنگال گزٹ تھا اور اس کے ایڈیٹر کے نام کے حوالے سے اس کو عرف عام میں ہکیز گزٹ بھی کہا جاتا تھا بہت مشہور ہوا وہ اخبار اس کی کامیابی کے بعد پھر تین جو ایسے شہر تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے دفاتر تھے جن میں مدراس بمبئی اور کلکتہ ان میں اور بہت سے اخبار شائع ہونے شروع ہوئے اور اٹھارہ سو بائیس تک انگریزی زبان میں ان تینوں شہروں سے چوبیس پچیس اخبار شائع ہوتے رہے اٹھارہ سو بائیس تک ایسٹ انڈیا کمپنی بیالیس سال تک پریشان نہیں تھی اخباروں کی پبلیکیشن سے اس لیے کہ یہ انگریزی زبان کے اخبار تھے ہندوستانی جو پاپولیشن تھی ہندوستانی آبادی تھی وہ انگریزی جانتی نہیں تھی لہذا جو کچھ ان میں چھپتا تھا جو کچھ ان میں شائع ہوتا تھا اس کے اثرات ہندوستان کے عوام پہ نہیں پڑھ سکتے تھے لہذا کوئی فکر نہیں تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو ان کو کوئی ایسی ایسا کنسرن نہیں تھا کہ لوگوں کی سوچ بدل جائے گی اخبار پڑھ کے جہاں میں آپ کو یہ بتا دوں بہت دلچسپ بات ہے کہ آج کل کے معاشروں میں بھی جو بہت ترقی یافتہ معاشرے ہیں اور اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں جہاں جمہوری نظام ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے ساری دنیا میں کہ وہ تمام دنیا کو جمہوریت کے سلسلے میں لیڈ کرتے ہیں اور ان کو ایک رہنمائی کرتے ہیں ان کی ان معاشروں میں بھی حاکم ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں یا شاقی رہتے ہیں ذرائع ابلاغ کی کارکردگی سے اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ذرائع ابلاغ صرف ان کی اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائیں پازیٹو جو ان کی اچیومنٹس ہیں صرف وہ لوگوں تک پہنچیں اور ان کی نگیٹو باتیں یا ایسا کریٹیسم جس پہ لوگ ناراض ہو سکیں ایسی معلومات جو ہیں وہ عوام تک نہ پہنچنے پائیں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ جو معاشرے ہیں ترقی یافتہ کیونکہ ان میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے اور آئین کی پاسداری کی جاتی ہے اس لیے حکومت جو ہے وہ آئین میں جو مراحت ملی ہوئی ہیں لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن کی آزادی اظہار کی اس پہ ریسٹرکشنز آسانی سے عائد نہیں کر سکتی جبکہ غیر ترقی یافتہ معاشروں میں دنیا میں حکومت وقت جو ہے وہ بہت آسانی سے اس کو کرب کر دیتی ہے فریڈم کو اور پابندیاں کر دیتی ہے کسی نہ کسی انداز سے اور ذرائ ابلاغ کو اپنے تابع کر لیتے ہیں اپنا سب سروئنٹ بنا لیتے ہیں اور صرف اپنی پبلسٹی کے لیے یا اپنے پروپیگنڈے کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اٹھارہ سو بائیس میں جب شروع ہوا اردو کا ایک اخبار کلکتے سے پہلا اخبار کلکتے سے اردو میں نکلا مقامی زبانوں میں ہندوستان کی اس کا نام تھا جامع جہاں نما یہ اٹھارہ میں نکلا تو فورن یہ خیال پیدا ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی کی انتظامیہ کو ان کی ایڈمنسٹریشن کو کہ یہ اخبار مقامی لوگ پڑھیں گے اور اگر اس میں کمپنی کی انتظامیہ پہ نکتہ چینی ہوگی کریٹسزم ہوگا تو وہ عوام جو ہیں وہ کمپنی کے اور اس کی حکومت کے خلاف ہو جائیں گے چنانچہ انہوں نے اخبارات کو اپنا تعوے بنانے کے لیے یا ان کو ایک مخصوص انداز سے اپنا کام کرنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے پہلا قانون 1823 میں نافذ کیا پر کا پریس ایکٹ 1823 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے کلکتہ میں بنا کے نافذ کیا جس کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ ایڈیٹر کا نام اور اس کا پتہ اخبار پہ ضرور شائع ہوگا دوسری بات یہ تھی کہ جس پریس میں اس کو چھاپا گیا ہے اس کا نام اور اس کا پتا اور پریس کے مالک کا نام اس پہ شائع ہوگا اور تیسری بات یہ تھی کہ اخبار کے مالک کا نام بھی اخبار پہ شائع ہوگا یہ قانون آج تک ہمارے ہاں رائج ہے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی ان تمام معلومات کو ہم ٹیکنیکلی ٹیکنیکل اصطلاح میں قانون کی اصطلاح میں پرنٹ لائن کہتی ہیں کہ ہر شائع شدہ چیز پہ پرنٹ لائن کا شائع ہونا ضروری ہے ورنہ کوئی بھی شائع شدہ چیز جو ہے وہ غیر قانونی سمجھی جائے گی اگر اس پہ پرنٹ لائن نہیں ہوگی تو. تو پرنٹ لائن کے سلسلے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جب ڈپٹی کمشنر کے سامنے جا کے یہ معلومات دیتا تھا اخبار نکالنے کا خواہش مند یا پرنٹنگ پریس لگانے کا خواہش مند شخص تو اس کو اصطلاح میں کہا گیا ڈکلیریشن کیونکہ وہ ڈکلیئر کرتا تھا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے سامنے کہ میرا نام یہ ہے میں ایک اخبار نکالنا چاہتا ہوں اس کا دفتر فلاں جگہ ہوگا اس اخبار کا نام یہ ہوگا اور اس کی فریکوینسی یہ ہوگی یعنی وہ روزانہ ہے ہفتہ وار ہے 15 روزہ ہے یا ماہوار ہے یہ وہ ڈکلیئر کرتا تھا ڈپٹی کمشنر کے یا ڈسٹرکٹ مجیسٹریٹ کے سامنے اور یہ بھی بتاتا تھا کہ یہ فلا پریس میں چھپے گا جس کا مالک فلا صاحب ہیں اور وہ اس پریس کا پتہ یہ ہے تو ساتھ یہ بھی کہا گیا یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ قانون بنانے والوں نے 1823 میں ساتھ یہ بھی کہا ڈکلیرشن کے ڈکشنری میننگ لیے جائیں گے لغوی بانی لیے جائیں گے جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈیکلریشن کا مطلب ہے اعلان کرنا کہ جو معلومات پوچھی گئی ہیں اس کا اعلان کر دیا اگر آپ نے تو آپ کو اجازت ہے آپ پرنٹنگ پریس لگا سکتے ہیں یا آپ اخبار نکال سکتے ہیں اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ڈکلیرشن دینے سے انکار کی, کے اختیارات حاصل نہیں تھے اس لیے کہ ڈکلییرشن اس کو کہا گیا تھا اس کو لائسنس یا اجازت نامہ نہیں کہا گیا تھا لیکن آزادی کے بعد ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی بنگلہ دیش میں بھی اس سارے علاقے میں ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ میں بہت سی حکومتوں نے ڈکلیرشن دینے سے انکار کیا ہمارے یہاں پاکستان میں جنرل ایوب خان نے جب مارشل لگایا تھا اور اس کے بعد انیس سو اکسٹھ میں جب انہوں نے پرس کے قوانین میں تبدیلی کی تھی تو انہوں نے خاص طور پہ یہ اس میں پن پوائنٹ کیا کہ ڈکلریشن کو انکار بھی کر سکتا ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریل جس کے بعد ایسے تمام لوگوں کو انکار کیا گیا اخبار نکالنے کی اجازت دینے سے جو حکومت کے جو ایوب خان کے سسٹم کے اور ان کی حکومت کے خلاف تھے تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ہمارے ہاں انیس سو اٹھاسی تک جاری رہا جب انیس سو اٹھاسی میں ایوب خان کے بنائے ہوئے قانون میں تبدیلی کی اس وقت کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو محمد خان جو جو کی حکومت برخاست ہونے کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی تین چار مہینے کے لئے اس نے اس قانون میں تبدیلی کی ایوب خان کا بنایا ہوا قانون جس کو پریس اینڈ پبلکیشن آرڈیننس کہتے تھے پی پی او کے نام سے جانتے ہیں لوگ اسے اس کو ختم کر کے اور رجسٹریشن آف پبلیکیشنز اینڈ اور پرس آرڈیننس کے نام سے آر پی پی او کے نام سے ایک نیا قانون نافذ کیا جو یقیناً پی پی او کے مقابلے میں بہت بہتر قانون ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب انیس سو اکسٹھ کے بعد سے لے کے اور آج انیس سو اٹھاسی تک جو پرس کی حالت تھی اس کے مقابلے میں پریس کی حالت اب بہت بہتر ہے ان کو بہت سی آزادی میسر ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انیس سو اٹھاسی سے پہلے کی آزادی اظہار کی اور آج کی آزادی اظہار کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا آج کے اخبارات کو بہت حد تک آزادی میسر ہے اور وہ بہت سی ایسی چیزیں شائع کرتے ہیں کر سکتے ہیں جو انیس سو اٹھاسی سے پہلے ممکن نہیں تھا یہ تو بیک گراؤنڈ ہے ایک مختصر ہسٹری ہے اخبارات کی اب میں اس سے پہلے کہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ پہ بات کریں ہم میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میس میڈیا کہتے کسی ہیں میس کہتے ہیں بڑے گروپ کو لوگوں کے بڑے مجمے کو اور میڈیا جمع ہے میڈیم کی تو ایسا ذریعہ جس کے ذریعے سے آپ بہت زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکیں اسے ہم میس میڈیم یا میس میڈیا کہتے ہیں سب سے پرانا میس میڈیم پرنٹ ہے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ پریس کا استعمال شروع ہوا تھا اس کے بعد انیس سو پانچ میں مووی فلم ایجاد ہو گئی تھی فلمیں بننے لگی انیس سو آٹھ سے وہ بھی لوگوں تک بہت سی چیزیں بہت سی کہانیاں بہت سی پیغامات پہنچانے کا ذریعہ بنی آج کے دور میں بیسویں صدی میں اور اکیسویں صدی میں فلم کو ایک بہت اہم پروپیگنڈے کے ذریعے کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بہت سی ایسی فلمیں ہم دیکھتے ہیں مثلا ہالی ووڈ نے ہٹلر کے خلاف نازیزم کے خلاف بہت فلمیں بنائی کمیونزم کے خلاف بہت فلمیں بنائی کمیونسٹوں نے کیپیٹلزم کے خلاف فلمیں بنائی ہندوستان میں بہت سی فلمیں بنتی ہیں بنی ہیں جو پاکستان کے نظریے کے یا پاکستان بنانے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا تقسیم ہند کا اس کو اس کی نفی کرتی ہیں اس کو کریٹسائز کرتی ہیں تو فلم بھی ایک ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا بہت اہم کیونکہ بہت لوگ دیکھتے ہیں اس کو اس کے بعد 1919 میں 1918 میں ریڈیو براڈ بہت پاپولر ذریعہ ہو گئی عام لوگوں تک زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا ہندوستان پاکستان میں براڈ 1927 میں شروع ہوئی, ہوئی تھی اور 1945 میں دنیا میں ٹیلی ویژن آ گیا دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد پاکستان میں ویژن ذرا جلدی آیا اخبار کے مقابلے میں 1945 میں ترقی یافتہ دنیا میں ٹیلی ویژن متعارف ہوا تھا پاکستان میں 1964 میں ٹیلی ویژن آ گیا تھا اور آج ہمارا مقبول ذریعہ ہے بہت مقبول ذریعہ ہے تو ان کو ہم عام طور پہ میس میڈیا میں شامل کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ذریعے ہیں ابلاغ کے بات چیت کے پیغام رسانی کے ٹیلی فون ہے اس کو ہم میس میڈیا میں اس لیے نہیں کہتے کہ اس پہ صرف دو آدمی بات چیت کرتے ہیں البتہ اگر ٹیلی فون کو آپ جلسے میں تقریر کے لیے استعمال کریں جیسے بعض لوگ کرتے ہیں دور دراز سے اپنا اگر کوئی پیغام دینا ہو تقریر کرنی ہو تو ایسا انتظام کر لیا جاتا ہے کہ جل سے میں ٹیلی فون کو استعمال کیا جائے تو اس میں پھر آپ اس کو پھر آپ میتھس میڈیم کہہ سکتے ہیں لیکن جب آپ عام حالات میں ٹیلی فون استعمال کر رہے ہیں تو وہ کیونکہ صرف دو آدمیوں کا ذریعہ ہے اس لیے ہم اس کو میتھ میڈیم میں شامل نہیں کرتے اسی طرح کمپیوٹر جو ہے جو آج کل بہت مقبول ہے نوجوان طالب علموں میں اور دوسرے لوگوں میں اور کمرشل اداروں میں اس میں بھی کیونکہ تمام معلومات صرف ایک آدمی ریسیو کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے اپنے اسی لیے ہم اس کو پی سی کہتے ہیں پرسنل کمپیوٹر تو اس کو بھی ہم میس میڈیا میں شامل نہیں کرتے میس میڈیا میں ہم کتاب کو شامل کرتے ہیں جو ہزاروں کی اور مقبول کتابیں لاکھوں کی تعداد میں بکتی ہیں چھپتی ہیں میگزین ہیں پوسٹر ہیں پمفلٹس ہیں اخبارات ہیں ریڈیو ہے ٹیلی ویژن ہے فلم ہے ویڈیو ہے اس سے بھی آپ بے شمار لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں ویڈیو کے ذریعے سے بھی آڈیو کیسٹس کے ذریعے سے بھی پہنچا سکتے ہیں ویڈیو کیسٹس کے ذریعے سے بھی پہنچا سکتے ہیں ہمیں معلوم ہے تاریخ میں اب حصہ بن گیا اس کا کہ جب ایران کا انقلاب آیا تھا تو انقلاب کے لیڈر جو تھے آئے تھے خمینی وہ کیونکہ جلا تھے ملک سے باہر تھے بارہ چودہ سال باہر رہے تھے تو وہ آڈیو کیسٹ کے ذریعے سے اپنے پیغامات ریکارڈ کر کے ایران میں بھیجتے تھے اور لوگ وہ آڈیو کیسٹ سن کے اس سے متاثر ہوتے تھے بہت اہم رول ادا کیا تھا ان آڈیو کیسٹس نے ایران کے انقلاب میں اور لوگوں تک وہ بات پہنچتی تھی جو فرانس میں بیٹھا ہوا ان کا لیڈر کرتا تھا تو یہ ذرائع ابلاغ ہیں جو جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ذرائع ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بہت زیادہ لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں پاکستان میں اس وقت کوئی چالیس لاکھ کے قریب ٹیلی ویژن سیٹ ہیں ایک سروے کے مطابق اور اگر ہم یہ فیصلہ کریں کہ تناسب کے لحاظ سے آن ایوریج پانچ آدمی ایک ٹیلی ویژن سیٹ دیکھتے ہوں گے تو دو کروڑ آدمی روز ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں پاکستان میں اسی طرح پاکستان میں آج کل بیس لاکھ اخبارات شائع ہوتے ہیں اور اس میں بھی اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک اخبار کو پانچ آدمی پڑھتے ہوں گے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کروڑ آدمی روزانہ پاکستان میں اخبار پڑھتے ہیں یہ تعداد بہت کم ہے بیس لاکھ اخبارات کی ہم دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہیں جن میں اخبارات کی اشاعت بہت کم ہے تو یہ ایسا ملک ہے جس میں پر کیپٹا کنزمپشن یونیسکو کے یوناٹیڈ نیشنز کے ادارے کے مطابق بہت کم ہے ہر آدمی کے حصے میں نیوز پرنٹ جس پہ اخبار چھپتا ہے وہ بہت کم آتا ہے پاکستان ایک ایسا معاشرہ ہے اس کے بہت سے ریزن ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہاں لٹریسی پرسنٹیج زیادہ نہیں ہے پڑھے لکھے نہیں ہیں لوگ بہت زیادہ اخبار پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے آدمی کا دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کہ جو دیہاتی ہمارے علاقے ہیں شہری کے علاوہ 65 فیصد آبادی دیہات میں رہتی ہے وہاں سڑکوں بہت اچھا جال نہیں ہے سڑکوں کا ٹرین کا سسٹم اچھا نہیں ہے ہوائی جہاز کا سسٹم اچھا نہیں ہے تو وقت پہ اخبار ڈاک کا سسٹم بھی اتنا افیکٹو نہیں ہے اتنا مؤثر نہیں ہے کہ فوراً اخبار آپ چاہیں تو اسی دن کا اس دن مل جائے دور دراز کے علاقوں میں مثلاً لاہور کا اخبار اسلام آباد میں یا لاہور کا اخبار کراچی میں بارہ بجے سے پہلے دن کو نہیں ملتا تو آج کل بارہ بجے تو اخبار پرانا ہو جاتا ہے وہ تمام اطلاعات جو اس اخبار میں آپ کو بارہ بجے ملیں گی وہ ریڈیو ٹیلی ویژن دوسرے ذرائع جو ہیں دنیا کے وہ آپ کو دے چکے ہوتے ہیں پہلے اخبار تو صبح صبح ملنا چاہیے کراچی کا اخبار لاہور میں نہیں ملتا لاہور کا اخبار کراچی میں نہیں ملتا وقت پہ یہ تو بڑے شہروں کا حال ہے تو پھر گاؤں میں دیہات تک کیسے پہنچے گا اخبار تو اس وجہ سے اخبار کی سرکولیشن ہمارے ہاں بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک سچی بات یہ ہے کہ اخبار مہنگا بھی ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں اخبار کیونکہ نیوز پرنٹ ہم باہر سے منگاتے ہیں پریس کی تمام مشینیں باہر سے منگاتے ہیں پرنٹنگ انک بھی باہر سے منگاتے ہیں تو ان تمام وجوہ کی بنا پہ اخبار ہمارے ہاں ایک مہنگا ذریعہ ہے اور اس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں نیوز پیپر ریڈنگ ہیبٹس کم ہیں لوگوں کی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بارہ روپے کا چودہ روپے کا انگریزی کا اخبار خریدیں گے یا سات روپے کا یا دس روپے کا اردو کا اخبار خریدیں گے تو اتنے میں تو ایک وقت کی سبزی بھی آ سکتی ہے آلو بھی آ سکتے ہیں اخبار کا کیا ہے خبریں ہم کہیں اور سے حاصل کر لیں گے یہ سوچ جو ہے اس کی وجہ سے اخبارات کی سرکولیشن ہمارے ہاں ایک چودہ کروڑ آبادی میں تقریباً چودہ کروڑ آبادی میں صرف بیس لاکھ جس میں تین لاکھ کے قریب سرکولیشن انگریزی کے اخبارات کی ہے اور سترہ لاکھ سرکولیشن جو ہے وہ اردو اور دوسری زبانوں کی ہے جس میں سندھی کے اخبار سب سے نمایاں ہیں دوسری زبانوں میں دو تین بہت مقبول سندھی کے اخبار کراچی میں شائع ہوتے پکچر ہاؤزز لاہور میں ایک زمانہ تھا کہ ساڑھے آٹھ سو سنیما ہال تھے اس وقت پاکستان میں فلمیں بھی سو کے قریب بنتی تھیں ہر سال ایوریج سو فلمیں ریلیز ہوتی تھیں مگر بہت سی وجوگ ہی بنا پہ اس میں ٹیلی ویژن کا بھی کچھ رول ہے اس میں ہندوستان سے فلمیں ناجائز طور پہ کیسٹس کے ذریعے سے مڈل ایسٹ کے راستے سے پاکستان میں آنے کا اور ویڈیو کی مقبولیت کا بھی ہاتھ ہے اس میں پاکستانی فلموں کے معیار کی بھی بات ہے کہ بہت اچھا معیار نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی فلم انڈسٹری جو ہے اس میں ایک زوال آنا شروع ہوا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب پاکستان کی فلم انڈسٹری جو ہے وہ اس سٹیج پہ ہے اس نہج پہ ہے کہ اس کو بچانے کی تدویروں پہ غور کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ اس انڈسٹری کو بچایا جا سکے تو اس کی وجہ سے ساٹھ کی دہائی میں اور ستر کی دہائی میں جو ساڑھے آٹھ سو پکچر ہاؤس تھے پاکستان میں وہ بھی سارے زیادہ تعداد ان کے آٹھ دس بڑے شہروں میں پہ مشتمل تھی تو وہ اب گھٹتے گھٹتے ایک اندازے کے مطابق ساڑھے چار سو چار سو رہ گئی ہے کیونکہ اگر پکچر کامیاب نہ ہو مقبول نہ ہو تو پکچر ہاؤس بنانے والے کو اس کے اس کے کرائے کے طور پہ یا اس کے جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ مناسب منافع نہیں ملتا چنانچہ انہوں نے یا تو وہاں شاپنگ پلازاز بنا دیے یا انہوں نے ان کو تھیٹر ہالز میں تبدیل کر دیا ہے جو اب آج کل فلم کے مقابلے میں عام آدمی زیادہ شوق سے جا کے دیکھتا ہے اور لاہور کے علاوہ اور کراچی کے علاوہ اب دوسرے شہروں میں بھی فیصل آباد سائیوال ملتان ان میں بھی اب پکچر ہاؤز کو تھیٹرز میں تقسیم کیا جا رہا ہے تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ ایک تھیٹر کو بھی ہم میس میڈیم میں شامل کر سکتے ڈرامے کو اور اس میں میں آپ کو تاریخ کی ایک بات بتاؤں کہ تھیٹر کے علاوہ ہمارے ہاں ایک روایتی انداز تھا کٹ پتلیوں کے تماشے کا جو گھروں میں آ کے تماشا دکھایا کرتے تھے کٹ پتلوں کا تماشا جسے آپ کہتے ہیں آج کل اس کو صرف پتلیوں کا تماشا بھی کہا جاتا ہے اس میں بھی بعض دفعہ تو صرف تفریحی کہانیاں ہوتی تھیں اس تماشے میں وہ عام طور پہ ایسی خواتین دیکھا کرتی تھیں جو گھر سے باہر جانے کی جن اجازت نہیں ہوتی تھی معاشرے میں اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ ان کو تفریح کی ضرورت ہے تو پتلیوں کا تماشا دکھانے والے گھر میں آ جاتے تھے اور محلے کی ساری خواتین رات کو جمع ہو کے وہ تماشا دیکھ لیتی تو جب ان کٹپتلوں کے تماشے والوں نے انگریزوں کے خلاف ایک غیر ملکی حکومت کے خلاف کہانیاں پیش کرنی شروع کی تو اس کے بارے میں اور تھیٹر میں جب یہ کام شروع ہوا گاؤں میں جو تھیٹر جاتے تھے جس کو آج کل موبائل تھیٹر بھی کہتے ہیں اور اسٹریٹ تھیٹر بھی کہتے ہیں آپ کے سڑک پہ کہیں آپ نے مجمع جمع کیا اور ایک سین انیکٹ کر کے دکھا دیا تو وہ انہوں نے جب سیاسی باتیں کرنی شروع کی تو حکومت کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ لوگوں کو انفلوئنس کریں گے تھیٹر کے ذریعے سے اور کٹ پتلیوں کے تماشوں کے اور ان چیزوں سے تو انہوں نے اس کے لیے ایک سینسرشپ کا قانون بنایا اٹھارہ سو چوہتر میں اور ہمارے یہاں تھیٹر پہ آج بھی جو ایکشن لیا جاتا ہے بعض ایکشنس کو بعض ڈانسز کو یا بعض ڈائلاگس کو قابل اعتراض خرار دے کے جب ایکشن لیا جاتا ہے تو وہ ابھی تک اٹھارہ سو چوہتر کے قانون کے حوالے ہی سے لیا جاتا ہے کیونکہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ تمام قوانین اور خاص طور پہ وہ قوانین جو عوام سے ذرائع ابلاغ کے تعلق کے بارے میں ہوں ان کو ہم جب تک دور کے اس دور کے مطابق میں بنائے جس دور میں ان کو نافذ کیا جا رہا ہے تو ان سے وہ مقاصد پورے نہیں ہوتے جس مقصد کے لیے قانون بنایا جاتا ہے ہم نے اب فلم کی ویڈیو کی آڈیو کیسٹ کی کتاب کی پوسٹر کی اور اخبار کی جنرل ایک ڈسکشن کی ابھی تک کہ انہوں نے کیا رول ادا کیا پچھلے ساڑھے تین سو چار سو سال میں اور ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش میں یعنی برے صغیر میں جن کی ہسٹری انگریزوں کے دور حکومت میں اور اس سے پہلے مشترکہ تھی اس میں کیا رول ادا کیا ان مختلف ذرائع ابلاغ نے اور کس طرح یہ شروع ہوئے اور یہاں تک موجودہ دور تک کیسے پہنچے اس پہ ایک مختصر بات کی اب ہم اخبار کی جب بات کرتے ہیں تو میں ایک بات یہاں بتاتا چلوں آپ کو کہ اخبار کا جو تصور تھا وہ آج سے سینکڑوں سال پہلے بھی بادشاہوں کے ذہن میں بھی تھا خاص طور پہ جو ہندوستان کے بادشاہ تھے بہت بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے بڑے بادشاہوں میں ان کو شامل کرتے ہیں محمد تولا غیاس الدین بلبن مغلیہ دور کے بادشاہ سارے اکبر شاہ جہاں جہمیر اور زیب یہ تمام بادشاہ معلومات حاصل کرنے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اس لیے کہ گڈ گورننس کے لیے اچھی حکومت کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے حاکم کے لیے کہ اس کی دور حکومت میں اس علاقے میں جس پہ وہ حاکم ہے کیا ہو رہا ہے حالات کیسے ہیں لوگ اس میں کیا سوچ رہے ہیں اور اس کی جو پالیسیاں ہیں اس کے جو قوانین ہیں ان کے بارے میں عوام کے کیا تاثرات ہیں اگر یہ معلوم ہوگا حاکم کو تو یقیناً وہ بہتر طریقے سے عمل کر سکے گا بہتر پالیسیاں بنا سکے گا بہتر قانون بنا سکے گا اور اگر یہ پتہ نہ ہو تو پھر گورننس اچھی نہیں رہتی تو ان بادشاہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ ہر اہم مقام پہ اپنی بڑی بڑی جو ان کی سلطنتیں تھیں امپائر تھیں ہندوستان کے بادشاہوں کی شہنشاہوں کی سلطنتیں بنگال سے لے کے اور کابل قدار تک ہوتی تھی اور بہت کم بادشاہ ایسے ہیں تاریخ میں ہمارے ہندوستان کی کہ جو دارالحکومت سے باہر نکل کے کبھی دورہ کرنے گئے ہوں ان کے پاس ہوائی جہاز کی فیسلٹی نہیں تھی ان کے پاس ٹرینز کی فیسیلٹیز نہیں تھی ان کے پاس ڈاک کی فیسیلیٹی نہیں تھی ان کے پاس ٹیلیفون ٹیلیگرام کی فیسیلٹی نہیں تھی نیشن وائڈ ڈائلنگ بھی نہیں تھی موبائل ٹیلیفون بھی نہیں تھے پھر وہ اتنی اچھی حکومت کیسے کرتے تھے تو وہ حکومت اس لیے کرتے تھے اچھی کہ وہ یہ معلومات پوری رکھتے تھے کہ لوگ کس علاقے کے لوگوں کی کیا حالت ہے خوش ہیں نا خوش ہیں نا خوش ہیں تو کس بات سے نا خوش ہیں کس چیز کو پسند کر رہے ہیں کس کو نا پسند کر رہے ہیں یہ جاننے کے لیے انہوں نے ہر علاقے میں ہر اہم جگہ پہ اپنے رپورٹرز مقرر کیے ہوئے تھے جن کو فارسی کیونکہ زبان تھی اس دور میں وقایہ نویس کہتے تھے ان کا کام یہ تھا کہ وہ ڈیلی بیسس پہ روزانہ کی بنیاد پہ تمام معلومات جمع کر کے ہاتھ سے لکھ کے اور ہرکاروں کے ذریعے سے تیز رفتار ہرکاروں کے ذریعے سے گھوڑوں کے بگیوں کے ذریعے سے وہ بادشاہ تک دارالحکومت میں ان معلومات کو پہنچاتے تھے دو قسم کے لکھنے والے ہوتے تھے ایک یہ بقایا نویس تھے جس کو آپ موجودہ دور کا رپورٹر کہہ سکتی دوسرے خفیہ نویس تھے جو بادشاہ کو خفیہ طور پہ معلومات جمع کر کے بادشاہ کے جو حاکم ہوتے تھے مختلف علاقوں میں ان کے کردار کے بارے میں اور ان کے طرز گورننس کے بارے میں اطلاع دیتے تھے ان خفیہ نویسوں کو آپ موجودہ دور کی سیکرٹ سروس سے ملا سکتے خفیہ نویس کو لوگ پہچانتے نہیں تھے وہ اپنی آئیڈینٹی چھپا کے رکھتا تھا لوگوں سے جہاں وہ کام کرتا تھا جبکہ وقایہ نویس سب کو جانتا تھا اور لوگ اسے جانتے تھے کہ یہ بادشاہ کو اطلاعات باہم پہنچاتا ہے بہت سخت قوانین تھے اگر وقایہ نویس کوئی اہم اطلاع مس کر دے جو بادشاہ کے لیے ضروری ہو اور وہ نہ دے بادشاہ کو تو اس کی سخت سزائیں تھیں اور تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے ہندوستان کی کہ بعض بادشاہوں نے بہت اہم اطلاع مس کرنے پر بادشاہ کو نہ دینے پر موت کی سزا بھی دی بعض باقاعد اویسوں کو ایک بہت آنکھیں کھول دے والا واقعہ ہے کہ ریاستین بلبن کے زمانے میں وہ دورے پہ گئے متھرا کے شہر میں جب وہاں ایک بیوہ عورت نے فریاد کی بادشاہ سے اور یہ کہا کہ میرے میاں کو شہر کے کوتوال نے اتنے کوڑے مارے اس سے ناراض ہو کے کہ اس کا انتقال ہو گیا وہ مر گیا بقایا اس نے مطرح کے اس بات کی اطلاع بادشاہ کو نہیں دی تھی چنانچہ بادشاہ نے وہیں اسی وقت تحقیقات کا حکم دیا اور جب یہ بات صحیح ثابت ہوئی کہ عورت کی شکایت صحیح ہے اس بیوہ کی تو غیاس الدین بلبن نے دونوں کو اس وقایہ نویس کو بھی جس نے یہ اطلاع بادشاہ کو نہیں دی تھی اور اس کوتوال کو بھی شہر کے جس نے اس کے شوہر کو مارا تھا اتنے کوڑے لگوائے کہ ان دونوں کا ان کوڑوں کی وجہ سے انتقال ہو گیا تو اس وجہ سے وکایا نویس کوئی اہم بات ایسی نہیں ہوتی تھی جو بادشاہ تک نہ پہنچائے اب کیونکہ جمہوری دور ہے اور جمہوریت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ عوام عام آدمی خود اپنا حکمران ہے جمہوریت میں ہم خود اپنی مرضی سے پالیسی بنواتے ہیں جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ویل آف دی پیپل جمہوریت وہ ہے جس میں عوام کی خواہش اور ول کے مطابق پالیسی سازی ہوتی ہے قانون بنتے ہیں تو عوام کی خواہشات اور عوام کی ول کیسے پتہ لگے چودہ کروڑ پاکستانیوں کی ول کیسے پتہ لگے یا سو کروڑ ہندوستانیوں کی ول کیسے ان کی حکومت کو پتا لگے یا ایک ارب بیس کروڑ چینیوں کی ول کیسے پتا لگے ان سب سے ذاتی طور پہ تو رابطہ نہیں کیا جا سکتا تو عوام کی خواہشات اور عوام کے تاثرات پتہ کرنے کا ذریعہ موجودہ دور میں میس میڈیا ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن کیا کہہ رہا ہے اس کے ڈراموں کی تھیم کیا ہے اخبار میں خبریں کیا چھپ رہی ہیں کس علاقے میں کیا حالات ہیں وہ تمام اطلاع جو پہلے زمانے میں پرانے زمانے میں صرف بادشاہ کو دیا کرتے تھے وقاع نویس اب وہ اطلاعات پبلک کر دی جاتی ہے اور ان کو مانیٹر کر کے ٹیلی ویژن کو اخبار کو کتاب کو رسالے کو فلم کو ویڈیو کو ان سب کو مانیٹر کرنا حکومت کے مختلف محکموں کا کام ہے وہ ان کو مانیٹر کرتے ہیں اور اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ملک میں کیا حالات ہیں لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور کس قسم کی پالیسیز چاہتے ہیں کس پالیسی کو وہ اپروو کر رہے ہیں کس پالیسی کو وہ مسترد کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں میس میڈیا کا مرر فنکشن آئینے کا فنکشن جمہوری معاشرے میں میس میڈیا کا کام یہ ہے کہ وہ ایک صحیح تصویر معاشرے کی پیش کر دے سب کے سامنے تاکہ جن کا کام پالیسی بنانا ہے وہ اس تصویر کو دیکھ کے اس کے مطابق پالیسی سازی کریں جن کا کام اصلاح کرنا ہے وہ اس تصویر کو دیکھ کے اگر اس میں کوئی خامی ہے تو اس کی اصلاح کریں تو مرر فنکشن جو ہے وہ میس میڈیا کا بہت اہم ہے اور یہ صحیح طور پہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آزادی ہو اظہار کی فلم میکر کو بھی ٹیلیویژن پروڈیوسر کو بھی ریڈیو کے پرفارمر کو بھی ایکٹر کو بھی اخبار نویس کو بھی سب کو آزادی ہو کہ جو وہ محسوس کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو وہ اپینین رکھتے ہیں جو وہ کریٹیسائز کرنا چاہتے ہیں یا اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو اس کو وہ صحیح طور پر کر سکتے ہیں ان کو مکمل آزادی ہے تو یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت میں میس میڈیا کو جب تک آزادی حاصل نہ ہو اس وقت تک جمہوریت صحیح طور پہ کام نہیں کر سکتی اسی لیے یو نیشنز نے انیس میں اپنے چارٹر میں آزادی اظہار کو تمام آزاد ممالک کے لیے اور ان کے شہریوں کے لیے ایک لازمی حیثیت کے ذریعے سے اس چارٹر میں شامل کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تمام آزاد ملک کے باشندوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ ہر قسم کی معلومات حاصل کریں اور اپنی رائے کا اپنی اوپینین کا کھل کر اظہار کریں اس کے بغیر جمہوری معاشرہ مکمل طور پر جمہوری نہیں سمجھا جاتا ہے